موضوع سے باہر ہٹ کر گفتگو کرے گا تو صدر کو اختیار ہوگا کہ دوسرے صدر کو مخاطب کر کے اس کو موضوع کے اندر پابندی صدر مل بیٹھ کر صدر موضوع سے جب مناظر ہٹے تو واضح بات معلوم ہو جاتا ہے جب نہیں آپ ہٹ گئے تاریخ ہوگی نا ایک آدمی تحریر کی ہے مناظر کو موضوع کے اندر بند کرنے کے لیے صدر کو اختیار ہوگا یہ تو صدر تو صدر ہی سے مخاطب ہوگا صدر نے تو بات جو کرنی ہے صدر ہی سے کرنی ہے جب بات ان حضرات کے ساتھ ہو جو صرف دو چیزوں کو حجت مان رہے ہیں تو واضح باتیں فریقین کی طرف سے دونوں چیزیں پیش کی جائیں گی قرآن پاک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ایک حدیث یا کے بارے میں مدثیر کا آپس میں اختلاف ہے تو یہ تو بارے ساری چیزیں ملازرے کے دوران آ جائیں گی یہ بات ہے اگر محتسن کا تو جمہور محدی سنگھ کی بات جو ہے اس کو فیصلہ یہ تو اصول حدیث کے اندر حدیث کے بارے میں سب قوانین چونکہ لکھے ہوئے ہیں اس لیے وہی اصول حدیث کے مطابق جو محدثین نے قوانین قائم کیے ہیں اصول حدیث کے جو قوانین لکھے ہوئے ان قوانین کے مطابق حدیث کا صحیح ہونا یا صحیح ہونا پتہ چلے گا وہ ان اصول کے مطابق بات ہوگی جو مناظر ہوگا اصول حدیث کے مطابق قوانین محدثین کے مطابق جو انہوں نے قوانین محدثین کرام نے لکھے ہیں ان کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا محدثین جو حکم لگایا ہے حدیث پر اس میں یہی بات آئے گی نا سارے محدثین کے حکم بھی سارے آئیں گے اسماور جال کے علما کے اقوال بھی سارے آئیں گے وہ سارے اصول حدیث کے قوانین کے مطابق باتیں آئیں گی نا یہی اصول حدیث کے جو قوانین ہیں جو محدثین نے قائم کیے ہیں ان کے مطابق جائے گی حدیث کے اور حدیث صحیح ہے کیا امام بخاری کو چیک کیا جائے گا کہ امام بخاری نے کس اصول کے تحت اس حدیث کو یہ صحیح کہا یا صرف امام بخاری یا اس محدط کی بات کو تسلیم کر لیا جائے گا کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے یا اگر کوئی محدود کہے گی یہ حدیث میرے نزدیک صحیح ہے بات تو یہ جس وقت جمور محدثین کسی حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں تو واضح بات ہے اس کو صحیح مانا جائے گا الا یہ یہ کہ اس کے اندر کوئی ایسا معقول اصول حدیث کے مطابق کوئی شبہ موجود ہو اس اصول حدیث کے مطابق اس پر اگر کوئی جرا نقد ہو سکتی ہو تو محدثین کے قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر بات ہوگی جی ہاں بالکل یہ بات آپ جو یہ دعویٰ پیش کریں یہاں تکلیف کی تاریخ جان کریں گے اور پھر جو آپ کرتے ہیں مجھ سے دعوے کا مطالبہ کیا نا میں آپ کو لکھ کے دیکھ تو جس وقت ملازرہ شروع ہوگا دیکھے جس وقت ملازرہ شروع ہوگا میں نے تکلیف کی تاریخ بھی کرنی ہوگی سب کچھ کرنی ہوگی اب آپ نے آپ سے دیکھنا اب آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے دعویٰ لکھنے کا میں نے آپ کو دعویٰ لکھ دیا آپ اس دعوے کا جواب جو نے دینا ہے جواب بس مہربانی کر کے نہیں ہونے کی حیثیت سے جواب دعوی کرتے ہیں دیکھیے جو عبارت ہم نے لکھی ہے اس میں ہے مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کے لیے مجتہد کی تقلید ضروری ہے کیا آپ اس دعوے سے اتفاق کرتے ہیں اگر اتفاق کرتے ہیں تو تب آپ کی مرضی اگر آپ کو اختلاف ہے تو جس حصے سے یہاں اختلاف ہے اس حصے کا اختلاف آپ بتائیں تاکہ میں آپ وضاحت کروں میں یہی تو کہہ رہا ہوں اس لیے آپ جواب داخلہ تھوڑا سے لکھیں تاکہ جو آپ کی تاریخ میرے پاس آئے میں اگر آپ کی تعریف پہ بھی تھوڑا سا تبصرہ کر سکوں آپ جواب داخلہ تبدیل کرے غیر مستحق مستحد کا لفظ کی بجائے جائے کا لفظ وہاں رکھا جائے تبدیل کرنا اس کا روپیے ثابت کریں اسی طرح آپ نے کیا نمبر چار آپ مستحق کا تعلیم کریں گے آپ کے خاص مستحق کی بات مانتے ہیں تاکہ یہ چیزیں واضح ہو جائیں اور میں نے جو آپ کے سامنے دعوی پیش کیا ہے اب دعویٰ میرا ہے تو حق ہے مجھے اپنا دعوی پیش کرنے کا میرے دعوے کی وضاحت بھی کرنی ہے تو میں نے کرنی ہے آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ میرے دعوے کی وضاحت کریں تھوڑی سی بات سن میری طرح بات سنیں پھر ذرا بولیں پیشہ جو دعویٰ میں نے پیش کرنا ہے چونکہ ہوں مد ہی میں تو دعویٰ تو کرنا ہے نا میں اس میرے دعوے پر جس شک پر جس حصے پر جس جز پر آپ کو اعتراض ہوگا آپ بالکل اعتراض کریں وضاحت مانگیں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے سامنے حاضر ہے ضرور وضاحت کرے گا لیکن ذرا تھوڑی سی یہ بات اب میں حیران ہوں میرا جو دعویٰ ہے وہ ہے مسائل اجتہادیہ میں ایک لفظ دوسرا ہے غیر مجتہد کے لیے تیسری چیز تیس مجتہد کی تکلیف ضروری ہے دعوا جو ہوتا ہے جواب دعوی میں دعوے کی تردید ہوتی ہے تو چاہیے تھا کہ آپ جواب دعوی لکھتے دعوے کی کوئی تردید ہو سکتی لیکن جو میں نے دعوی لکھا ہے تردید نہیں کی آپ نے لفظ لکھا ہے جواب دعوی اب ذرا میرا دعویٰ پھر ذرا سن لیں میرا دعویٰ ہے مسائل اجتحادیا میں غیر مجت کے لیے مجت کی تقلیب ضروری ہے یہ میرا دعویٰ آپ نے اس کا جواب دیا ہم اہل حدیث حضرات قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کی بات کو تسلیم نہیں کرتے اب میں نے یہ دعویٰ کیا اگر ہوتا کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کی بات تسلیم کرنی چاہیے تو آپ آگے انکار کرتے تو پھر تو بات تھی میرا سوال یہ ہے میرا جو دعویٰ ہے اب ہوتا یہ ہے کہ مدعی یا پڑھ رہا ہوں میرا جو دعوی مدعی جب دعوی کرتا ہے تو مدعا کو یہ حق ہوتا ہے کہ مدعی کے دعوے پر احتراض ہے تو اس کے بتایا کہ یہ میں مانتا ہوں یا نہیں مانتا جس شک کو آپ نہیں مانتے جس حصے کو نہیں مانتے اس حصے کا آپ ذکر کریں آپ کہتے ہیں قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کی بات کو تسلیم نہیں کرتے میں نے یہ کوئی نہیں لکھا کہ ہم قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کی بات کو مانتے ہیں جو دعویٰ میں نے لکھا ہے اس کا جواب دیں آگے آپ کہتے ہیں لہذا ہم تقلید کو ناجائز کہتے ہیں قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کی بات کو تسلیم نہیں کرتے لہٰذا ہم تقلید کو ناجائز سمجھتے ہیں اب اگر تقلید وہ تقلید جو قرآن و سنت کے مقابلے میں قرآن و سنت کے مقابلے میں جو تقلید ہے اگر میں دعویٰ کرتا اس تقلید کا تو آپ چلو جی اس کا انکار کرتے میں نے دعویٰ کیا ہے مسائل اجتحادی اور مسائل اجتحادیہ ہوتے ہی وہ ہیں کہ جہاں پر سراہتن قرآن و سنت کا فیصلہ موجود نہ ہو نصوصی شری یا موجود نہ ہو تو قرآن و سنت کے مقابلے کے اندر تو نہ ہم نے دعویٰ کیا نہ اس کا ہمارا جھگڑا ہے ہم کہتے ہیں مسائل اجتحادیہ میں تو آپ یہ بتائیں کہ مسائل اجتحادیہ میں آیا غیر مجتحد مجت کی تکلیر کرے جو میں نے دعویٰ کیا ہے اس کو آپ مانتے ہیں یا نہیں پیش کیے تھے غیر مستحد کی تبلیغ ضروری ہے منصوصہ میں, میں, کی میں, میں کیا دیا جائے کیا جائے گا اعتراف کی کیا تھا کہ غیر مستحد میں آپ کو یاد میں آب بزار کرتے ہیں؟ اس کی وضاحت کریں کہ جاہر جو ہے عالم کی تکلیف ضروری ہے یا نہیں تیسری بات کرتے ہیں اس आप آپ تکلیف شخصی کو زیر بحث لے کر آئیں کہ تکلیف شخصی آپ نے کہا کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں جو تکلید ہے ہم اس کو نہیں مانتے تو تکلید ہے ہی قرآن و سنت کے مقابلے میں پہلے की کی تعریف کریں گے تو پتا لگ جائے تقلید کی تعریف کر دیں تاکہ واضح ہو جائے گا کہ تکلیف کہتے کسے اگر تقلید قرآن و سنت کے مقابلے میں ہے ایمان کی بات کو جس طریقے سے آ رہی ہے, اس کی کریں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان کی بار باتوں کو مانتے ہیں بار کا انتظار کرتے ہیں اس کی مطالعہ کریں تو یہ تین چار پوائنٹ ہوتا یہ مستحق کا تعلیم کریں آپ کس کی تکلیف کرتے ہیں یہ تو نہیں کہ آپ ہر مشتحک کی تبلیغ کرتے ہیں یا یہ کہہ کہ آپ ہر مشتحک کی تکلیف کرتے ہیں جب بھی پتہ لگ جائے گا تو ان چار چیزوں کا آپ جواب دیں تبلیغ کی طرح تعلیم کریں آپ نے یہ لکھا ہے تبلیغ ضروری ہے تکلیف کیا چیز ہے تاکہ جو آپ کے ذہن میں ہو وہاں نکل گا آپ کہیں گے کہ یہ تکلیف نہیں آپ نے جیسے لکھوایا کہ قرآن و سنت کے مطابلے میں جو تکلیف کے مقابلے میں جو تکلیف ہے قرآن و سنت کے مقابلے میں جو تکلیف ہے تکلیف کی جب تک وضاحت کی ہو جائے گی ہمیں پتہ نہیں لگے گا کہ تکلیف کیسے گزے گی اس لیے تکلیف کی وضاحت کریں مستحق کا تعین کریں مسائل اشتہادیہ کے علاوہ مسائل منصوصہ کی بات کریں غیر مستحک کی بجائے جاہد اور طالب کی بات کریں اور تکلیف شخصی جو کرتے ہیں انکار کریں یا اقرار کریں ان چیزوں کی وضاحت کریں گے تب ہم جو ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے جو دعوی پیش کیا کہ مسائل اتحادیہ میں غیر مجتہد کے لیے مجتہد کی تقلید ضروری ہے جو میرا دعویٰ ہے دیکھیں جب عدالتوں میں جا کے کوئی مدعی ایک کیس کرتا ہے مقدمہ دائر کرتا ہے تو دعویٰ کرنے والا اپنی مرضی سے جو اس کا اپنا دعویٰ ہوتا ہے وہ کرتا ہے اب مدعلے کو یہ حق ہوتا ہے کہ اس کے دعوے پر اعتراض کرے اس کی وضاحت مانگے لیکن آپ بالکل بات ہی اور کر رہے ہیں پھر مجھے آپ کہتے ہیں کہ مسائل منسوس میں آپ نے بتایا کوئی نہیں جب میں نے صاف لفظ لکھ دیا ہے مسائل اجتحادی مسائل اجتہادیہ جب میں نے لفظ صاف لکھ دیا تو مولانا آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اجتہاد کن مسائل میں ہوتا ہے کیا جہاں پر مسئلہ منسوس ہو مسائل منسوخہ جو ہوتے ہیں کیا ان کے اندر کوئی اجتہاد ہو کر ہو سکتا ہے اجتہاد تو ہوتا ہی اس مقام پر ہے کہ لا نسا پی ہے جس مقام پر کوئی نص موجود نہ ہو جب نصوص سریہ موجود نہیں ہوں گے تب وہ مسئلہ ہوگا اشتہادی جو مسئلہ اس طرح اشتہادی ہوگا وہاں پر جو غیر متحد ہوگا وہ مشتحد کی تکلیر کرے گا تو میں نے تو صاف مسائل منصوصہ کی بات ہو میں صاف کر رہا ہوں مسائل منسوخہ جہاں پر قرآن پاک کا صاف فیصلہ آ گیا جہاں پر حدیث پاک کا صاف فیصلہ آ گیا وہاں قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات کو نہیں مانا جا سکتا بات ہے مسائل اجتحادی کی میں حیران ہوں ابھی تک آپ کو اجتہاد کا ہی پتہ نہیں ہے آپ کو پیاس شریح کا ہی پتہ نہیں ہے اجتہاد اس مقام پر ہوتا ہے جہاں نس موجود نہ ہو اب یہ جو مسئلہ اجتحادی ہوگا مسئلہ اجتہادی کے اندر اب واضح بات ہے کہ امت کے اندر ہر ہاں آدمی ہو مجتہد یہ بات تو نہیں ہو سکتی بعض مجتہد ہوتی ہیں بعض مجتہد نہیں ہوتے تو ان میں ہم یہ کہتے ہیں جو مجتہد نہیں ہے وہ مجتہد کی بات کو مان لے ان مسائل میں جو مسائل اجتہادی ہیں جن میں قرآن کے ساتھ مقابلہ کوئی نہیں جن میں حدیث کے ساتھ مقابلہ کوئی نہیں کیونکہ قرآن اور حدیث کے مقابلے تو ہم صاف کہتے ہیں کہ کسی کی بات کو نہیں مانا جا سکتا مسائل اجتحادی میں بات مانی جائے گی اب آگے جو بات آپ تقلید شخصی وغیرہ کی کہہ رہے ہیں اس سے طرح میں میں تھوڑی سی وضاحت آپ سے مانگنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا یہ جو غیر شخصی تقلید ہے اس کو آپ مانتے ہیں شخصی شخصی کی زیادہ بات تو آپ میرے سامنے اس وقت لگائیں کہ آپ کہیں گے غیر شخصی میں بھی مانتا ہوں میں بھی مکلک ہوں غیر شخصی مانتا ہوں अगर गैर शक्ति आप मानते हैं تو پھر تو بات ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ شخصی بھی نہیں مانتے آپ غیر شخصی بھی نہیں مانتے تو پھر تو جھگڑا میرا اور آپ کا ہوگا تکلیف کے اندر آپ تکلیف کو بالکل نہیں مانیں گے میں مانوں گا اور ان مسائل میں مانوں گا جو مسائل اجتہادی ہوں گے اس لیے مولانا آپ کا یہ جو جواب دعوی ہے میرے دعوے کا جواب کہنا ہی اس کو غلط ہے یہ جواب دعوی جواب دعوی نہیں میرے دعوے کا جواب لکھیے جو میں نے لکھا ہے مسائل ہے اجتہادی ان میں تکلیف ضروری ہے اگر ان میں تکلید آپ ضروری نہیں سمجھتے تب لکھیں سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تعریف क्या جب تک ہمیں تکلیف کی تعریف کا پتہ نہیں لگے گا تو پھر ہم کیسے اس پر گزو کر سکتے ہیں آپ کے ذہن میں یا تو آپ کہتے ہیں کہ جو تعریف کتابوں میں موجود ہے میں اس کو مانتا ہوں تاکہ تکلیف کی تعریف واضح ہو جائے اور پھر اپنے بارے میں بھی بتائیں کہ آپ سے مراد کا گروپ ہے یا آپ سے مراد صرف آپ ذات ساتھ اگر آئیں مجھ سے مراد صرف میری ذات ہے تو پھر گفتگو کا رنگ اور ہوگا اگر آپ کہیں کہ میں ہنکیوں کی طرف سے مناظر ہوں گو کرنے والا ہوں آپ جو بار بار کہہ رہی ہیں کہ مسائل استحالیہ میں ہم مشتحک کی بات مانتے ہیں تو ہم یہ ثابت کریں گے منصوبہ میں بھی اپنے بات کی بات مانتے ہیں کو اس بات کریں کہ میں میں کا جواب ہے سب بات کریں اگر میں سے کی کروں آپ کی شخصیت ہے سب بات کریں اور جب یہ بات واضح ہو جائے گی کہ آپ تکلیف کی تعریف کر دیں گے اپنی وضاحت کر گے کہ میں کون ہوں پھر یہ ہم پھر یہ بات کا مسئلہ ہے کہ اس میں بات مانی جاتی ہے یا مصوصہ میں بات مانی جاتی ہے پھر آپ نے یہ بات کی کہ تکلید شخصی اور غیر شخصی ہم ہاں نہ تکلید شخصی کو مانتے ہیں نہ تقلید غیر شخصی کو مانتے ہیں تقلید شخصی کو بھی گمراہی سمجھتے ہیں اور تقلید غیر شخصی کو گمراہی سمجھتے ہیں تقلید, مطلب ہو یا تکلیق شخصی جب دو تقلیدیں موجود ہیں آپ ایک پر انلید رکھ کر کہیں تاکہ وقت اتنا ہے پورا لگے واضح ہو جائے آپ کہہ رہے ہیں میں تقلید مطلب کو مانتا ہوں یا تقلید شخصی کو پھر وہ واضح نہیں ہو حقائق کے خلاف ہے کہ آپ تقلید को کو مان رہے ہیں تو یہ حقائق کے خلاف بات ہے مبتعی آپ کہتے ہیں کہ مبئی جاتا ہے اور مدئی اپنا دعویٰ کرتا ہے اس کے دعوے کا اعتبار ہے جب مدئی حقیقت کے خلاف بول رہا ہو پھر اس کے دعوے کا اعتبار کہتے ہیں جب وہ دن جب تک آپ اپنے دعوے کو کہیں مسائل مسوسا و حدیث کو ماننے کے بجائے اپنے ایمان کی بات مانتے ہیں بڑے بحث کر لیں اور اگر آپ اس کو مانتے ہیں کہ آنا پاقی و حدیث کے مطابق ترجیح دیتے ہیں تو کم از کم تعریف تو کریں کہ آپ ہیں کیا اپنی جواب کی طرف سے یا آپ اپنی اپنی طرف سے کہ آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں اس لیے جو چار چیزیں میں نے لکھی تھی ان کو بھی واضح کریں تقلید کی تعریف تقلید شخصی ہی آپ کرتے ہیں متعین جو تقلید شخصی کرنے لانا ہے آپ اپنے دعے میں ہٹ کر حقیقت کے خلاف بات کہہ دیں کہ تقلید مطلب ہو یا شخصی ہو جو بھی ہو دیکھا جائے گا نہیں پہلے تعین کرتا تاکہ جو ناظرہ ہے وہ آسان طریقے سے سمجھ جا رہا ہے پھر غیر پھر میں نے پوچھا تھا کہ مستحد اور غیر مستحد کی آپ کرتے ہیں میں نے آپ سے یہ وضاحت مانگی تھی کہ آپ قرآم کے علاوہ جو ہمارا عامل لوگوں کو مستحق کی لسٹ میں رکھیں گے یا اور لسٹ بنائیں گے اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں آپ قرآم جو ہیں مستحد تو نہیں ہیں ہم کو ماں جو مستحد نہیں ہیں مستحق کی بات مانگتے ہیں تو میرا سوال یہ تھا کہ ایک چاہیے کیا کرے گا چاہید عالم کی تکلیف کرے گا یا نہیں اس کی وضاحت بھی آپ نے نہیں کی مستحق کا تعین کرے کہ مستحق کون ہے جس کی آپ مانگتے ہیں اور اس کو مستحد ہونا اس کا حالت کرنے کے بعد مستحد ہے حقیقت کے پیش نظر آپ اپنے دعوے کو حقیقت کا رام دیں دنیا میں نہ کریں کہ یہ ہے وہ ہے جو ہے کہ دیکھا جائے گا نہیں ہے وہ دعوی کر رہا ہے عدالت میں بیٹھا ہے وہ دعویٰ کرے ہمارے کہنے کے مطابق آپ تکلید شخصی کرتے ہیں ہمارے کہنے کے مطابق ہم آپ و سنت کے مقابلے میں اپنے ایمانوں کی بات مانتے بات ہیں ہمارے کہنے کے مطابق تقلید ہے ہی کتاب و سنت کے مقابلے میں تقلید کی بار بار کریں شخصی اور غیر شخصی کو چھوڑ کر جہاں آپ تکلیف جس طرح سے آپ کر رہے ہیں اس کو ڈھونڈنی رکھ کر کہیں کہ ہاں ہم یہاں تکلیف کر رہے ہیں یہ وضاحتیں ہی جب آپ دے دیں گے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا جو جرابے دعا ہے وہ پھر باتیں ہوگا اب تو یہ ہے کہ آپ نے تکلیف کو ضروری کرا دیا کہ تکلیف ضروری ہے ہم نے کہا تکلیف حرام ہے جائز نہیں ہے ہم نے جناب دے دیا لیکن جب تک وضاحتیں نہ ہو استحادی غیر استحادی محسوسہ غیر محسوسہ نسلی رسول کریم بات کو آپ نے بہت طول دی دے دیا لمبا کر دیا اس میں ایک تھوڑا سا جو آپ نے کہا ہے کہ میں تکلید شخصی اور غیر شخصی دونوں کو گمراہی سمجھتا ہوں یہ طرح تھوڑا سا آپ دستخط کر کے مجھے لکھ کے دے دیں شخصی بھی اور غیر شخصی دونوں کو میں گمراہی سمجھتا ہوں اس کے ساتھ جیا جیا بالکل میں بہت ضرور مسائے میں نے جو دعویٰ کیا ہے بار بار میں کہہ رہا ہوں ایک ہے آپ ہمارے ذمہ کوئی عقیدہ لگتا ایک ہے ہمارا عقیدہ اب ہمارے عقیدے کا پتہ ہمیں زیادہ ہے یا ہمارے عقیدے کا پتہ آپ کو زیادہ ہے؟ جو میرا عقیدہ ہے جو ہماری جماعت کا عقیدہ ہے میں نے اپنا عقیدہ خود پیش کرنا ہے میرے اس عقیدے پر اگر آپ کو کوئی اعتراض ہوگا تو آپ پیش کریں میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ مسائل ہے میں اس لیے ساتھ مجھے دو تو زیادہ بات لمبا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے یہ بتائیں میں نے یہ جو کہا مسائل اج اتحادی میں, میں منسوخہ مسائل میں نہیں کہہ رہا. منسوسا مسائل میں میں نہیں کہتا قرآن و سنت کے مقابلے میں بالکل میں نہیں کہتا قرآن و سنت سے ہٹ کر جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں مسائل اجتہادیہ میں اگر کوئی آدمی تقلید کرتا ہے میں اس مسائل کو ضروری سمجھتا ہوں آپ یہ بتائیں جو ایک, ایک جز کو ذرا الگ الگ کر کے بازے کرتے جائیں تاکہ بات لمبی نہ ہو پہلا مسئلہ ہے مسائل اجتہادیہ اور منسوسا کا اب منسوخا میں میں بھی کہتا ہوں کوئی تقلید نہیں ہے قرآن اور سنت کے مقابلے کے اندر کوئی تکلیف بالکل میں لکھ دینے کے لیے قرآن اور کتاب کے مقابلے میں کسی کی کوئی تقلید نہیں اس میں کوئی ہمارا جھگڑا نہیں جھگڑا ہے مسائل اجتہادی عام ہے کہ دو اجتہادی مسائل ہیں میں ان میں کہتا ہوں تقلید ہے اپ کہتے ہیں نہیں ہے اجتہاد اپ لکھے بس مسائل اجتہادی کی بات تاکہ یہ اپ مجھے تہریو دے ہاں میں دے رہا تھا ہم تقلید شخصی اور لاش کو غلط سمجھتے ہیں دونوں لفظوں کا دونوں دونوں کو دونوں کا لفظ ٹھیک دونوں کا لفظ ساری سک پہلے مسائل اتحادی بات طے ہو جائے نا یہ سکھ کچھ سب ہوتا جائے نا اور یہ پہلے مسائل اتحادی کی جو بات ہے منسوسہ میں تو میرا اور آپ کا ہے اتحاد میں آپ کو یہ تعلق رکھتے ہیں میں بات یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب میں اب آپ مجھ سے مانگ مانگے نا بار بار شروع سے بات ہو رہی ہے دعوے کی مد ہی چوں کہ میں ہوں میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں اس دعوے پہ آگے ساری باتیں ہوتی جائیں گی اس کو میں ثابت کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں میرا کام ہے مسائل دو قسم کے آ گئے ایک آ مسائل منسوسا دوسرے آ مسائل اجتہادیہ مسائل منسوسا میں ہم بھی کہتے ہیں تقلید نہیں ہے میں ابھی آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں مسائل اجتہادیہ میں آپ بتا کے تقلید کر لی ہے یا میں دے رہا ہوں بالکل آپ تھوڑا سا پوچھے کچھ آ رہا ہے بار ہر بات نہیں پہلی بات ہے مسائل اجتہادیہ کی یہ بازی ہو جائے باقی دوسری بات بازے کرتے ہیں تیسری بات باتیں کرتے ہیں بالکل ساری آ رہی ہے تھوڑی سی بات لیکن مسائل اتحادیوں میں یہ پہلے پڑھ لیا تکان تار طالب الرحمان صاحب کا یہ پتوا آ کہ مسائل اتحادی میں اب گویا کہ ان کا اور میرا اس بات میں جھگڑا ہے مسئلہ میں کہوں گا مسائل اتحادی میں تکلید ہے یہ کہیں گے مسائل اتیادی میں تکلیف ناجائز ہے گمراہی میں دیکھے مسال اتیادیا پہ یہ آپ نے لکھا مسائل اتحادی میں بھی تکلیف ناجائز ہے کیونکہ تکلید ہمارے نزدیک ہے اس میں یہ جو مسائل اتیادی کا میرے نزدیک ضروری ہے آپ کا نزدیک ہے گمراہی اب آپ کے نزدیک ہے گمرائی اور اسی طرح آپ نے یہ پہلے بھی لکھا ہے کہ خاص شخصی ہوا ہو غیر شخصی بات مجھ سے آپ میں لے کر رہا ہوں میرا دعویٰ ہے جو مجھ سے آپ وزاد کرائیں گے میں بزاد کروں گا لیکن آپ سے بھی وزاد کراؤں گا نا آپ نے یہ تو کہا ہے کہ گمرائی ہے آپ نے جو کہا ہے گمرائی ہے اب گمرائی کے مختلف درج اور مطلب ہے گورائی کرتے کہ یہ آدمی شخصی کا قائل یا مسائل اتحادی میں تعریف نہیں کی میں آپ نے مجھ سے دیکھے نا آپ نے مجھ سے دعوی مانگا تھا میں نے دعوی میں جو میں نے لکھا ہے وہ ایک شک کی وضاحت آپ کو لیتے جائے آپ چونکہ آپ کو بتا دوں میں کوئی ضد نہیں لگاتا تھا چونکہ آپ کا بار بار بڑا سارے حالانکہ تکلیف کا لا ہم نے بعد میں لکھا یہ پہلے سن لے چلو you know, جو لانا ہے وہ جو چکر یہ دیکھیں جی میں تکلیف کی جو تعریف ہو میں آپ کے سامنے بھیج رہا ہوں یہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں اتکلی دتبا اور رجول غیر فی ما ہوں یقولو او فی فیلی ہی اناضا میں محقق ال بلا ندر فک دلی نامی نامی نامی نامی شرا ہو سامی یہ میں کاغذ آپ کو دیکھا آپ نے مجھ سے تکلیف کی تعریف مانگی ہے نا میں تکلیف کی تعریف لکھ کے دے رہا ہوں آپ نے تعریف مانگی ہے نا اب یہ جو مصیبت ہے میں کہتا ہوں شیک بار وزا تو مسا نہیں کیا آپ نے وزا آپ نے کیوں تعریف سنے نا پھر جو میں تعریف کر رہا ہوں پھر سنے آپ تھوڑا اتبا اور رجو غیرہ ہو ایک آدمی دوسرے آدمی کی اتباع کرے بات مانے کی ماں سمیا ہوں یقول جو اس سے کہتے ہوئے اسے سنا ہے اس میں اس کی اتباع کرنے